دا مبارک کرنے لگے دوار ہے جنات سیدنا عثمان سنا رضی اللہ تعالیٰ و صداقت اور آپ کے اندر سرتا اللہ رب العالمین فقیر نو شرے شدرتا فرماوے اور پاکا والی سیرت اور انہوں کا ترج زندگی سانو ادا فرماے گراوے والا سی دشمانے روی رویار ہوتا لانو آپ کے فضائب مناسب دشمان نے بہت بڑی فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو صاحبیاں کا شوق ہونے کے ناطے ناواں کے مستفا نے بہت بڑی فضیلت بہت بڑی منسبت تھے عظیم شرف اٹا ہوا ہے جناب سیدنا نہ عثمان گنی نام نے اسلام حضرت سیدنا صدیق سدھی کے اکبر کے حق سے قبول کیا آپ اسلام والی دعوت دے اسلام کی دولت دعوت دے اسلام کی دولت حضرت صدیق سدھی کی اکبر اولا ہونا نے حضرت عثمان گنی ن اسلام کی دعوت دتی پھر حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ اور تارا شان اور فضیلت اور انہوں کا احسان عظیم حضرت عثمان نے رنی سرکار وہ بھی سب کو سامنے آگا ہے کہ نبی پاک سرکار کا اتنا قریب کا رشتے دار اور تیسرا خلیفہ مسلمانوں کا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کا عنہ آل دعوت اسلام کے اسلام قبول فرمایا مکہ مکرمہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار موجود سن سب تو پہلے اسلام دی خاطر خلور دہاب کرام نے وطن چھوڑا ہے اپنے دین اور مذہب کی خاطر سب کو پہلے ہجرت ہے اپنے گھر والی نال لے کے اپنے آدل لے کے اس شخص کا نام بھی حضرت عثمان کنی علی اللہ والوں ہے مکہ شریف چمشے کی ہجرت سب تو پہلے انہوں نے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عثمان زمین دی مثال حضرت لوت اسلام والی حضرت ابراہیم علیہ اسلام آئی حضرت لوت علیہ اسلام اپنے گردیا لے کے انہوں نے ہجرت کروائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سابق گراہ چ پہلا پہلے سا, سا بھی نے اپنے اہل ہجرت کی مکہ شریف چڈیا ہے وطن ترک کیتا ہے اپنے دین مذہب کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے حضور نے فرمایا میرے عثمان غنی دی مشابت جیڑی ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عارف. حضرت ابراہیم خلیل اللہ بہت زیادہ مشابہ نے حضرت لوتلا اسلام نے سیرت نہ فرمائی ہے انہوں نے طریقے سے چلے حضور دی بیٹھی شہزادی نال لے کے حمشے چلے گا سن حضرت عثمان گنی یہ بھی آپ سے بہت بڑی فضیلت ہے کہ اپنے دین کی خاطر اپنے مذہب کی خاطر اپنے وطن نو چڈ دینا اور پھر نہیں کہ اس کو پہلا کسی اور شخص نے چڈیا ہوگا نہیں یہ پہلا سب تو پہلے صرف آپ ہی نصیب ہویا ہے کہ دین خاطر اپنا وطن ترک کر دتا ہے oh معلوم ہویا بندے دے دین دیتے اپنے محلے دے اندر یا اپنے گاؤں دے اندر اپنے وطن دے اندر اگر انسان دے دین نو خطرات محسوس ہوتے ہیں نہ جائر جناب لکی ان پابندیاں لانے اور وہ مجبور ہوں اتے اگر اپنا وطن چڈ کے کسے اور جگہ ایسی چلا جائے جتے اس دین محفوظ رہ جائے تو وہ سندر کے ساتھ ادا کر رہا ہے اور جناب اسمانے رنی رضی اللہ تعالی آپ ہیا اور سخاوت کے اندر اپنی مثال آپ سنو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان ٹھیک ہے تمام سوہنی ہے سلام نے اسلام حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حق سے قبول کیا آپ اسلام والی دعوت اسلام کی دولت دعوت اسلام کی دولت حضرت سدھی کے اکبر اٹھا ہوئی انہوں نے حضرت عثمان گنی اسلام کی دعوت دیتی پھر حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنو شان اور فضیلت اور انہوں کا اس عظیم ریم حضرت عثمان گنی سرکار وہ بھی سابت ہوتا سامنے ہوا ہے کہ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 ادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار موجود سن سب تو پہلا اسلام کی خاطر حضور دے صحابہ کرام دے وچوں دن نے وطن چھوڑا ہے اپنے دین اور مذہب کی خاطر سب تو پہلا ہجرت کی اپنے گھر نال لے کے اپنے حق نو لے کے اس شخص کا نام بھی حضرت عثمان اسمان زنی اللہ عنہ ہے مکہ شریف چمشے کی ہجرت سب تو پہلے انہوں نے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اسمان مثال حضرت لوگ علیہ السلام علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماری حضرت لوت علیہ السلام اپنے گھر لے کے انہوں نے ہجرت فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساببہ گراہ پہلے صحابی جنہ نے اپنے اہل ہجرت ہے مکہ شریف چھیا ہے وطن درد کیتا ہے اپنے دین مذہب دی خاطر تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا میرے عثمان غنی مشابت جیڑی ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ بہت زیادہ مشابہ مشابے حضرت علیہ السلام نے سیرت نا آ فرمائی ہے انریقے سے چلے حضور دی بیٹی شہزادی نیک کے حمشے وال چلے گئے سن حضرت عثمان غنی یہ بھی آپ سے بہت بڑی فضیلت ہے کہ اپنے دین دیان کی خاطر اپنے مذہب کی خاطر اپنے وطن نو نڈ دینا اور پھر یہ نہیں کہ اس تو پہلا کسی اور شخص نے چڑیا ہوگی نہیں پہلا سب کو پہلے صرف آپ ہی نصیب ہویا ہے کہ دین دیر اپنا وطن ترک کر دیتا دتا oh معلوم ہویا بندے نے دین دوتے اپنے محلے دے اندر یا اپنے گاؤں دے اندر اپنے وطن دے اندر اگر انسان دن خطرات محسوس ہوتے ہیں نہ زائ جناب لوکی انہوں کے پابندیاں لگے اور وہ مجبور اگر اپنا وطن چڈ کے تو کسے اور جگہ ایسی تے چلا جائے جب دین محفوظ رہ جائے تو وہ سنتہ کر کرتا ہے جناب اسمان نے غنی رضی اللہ تعالی آنو آپ ہزار اور ثقافت کے اندر اپنی مثال آپ سن بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ صحبہ ان ٹھیک ہے تمام سوہنیاں سفتوں موسوخ سن مگر کئی صحابہ کے اندر کئی صحابہ صحابات کوئی خاص خاص سفر کیسی ہوگی جی سفر نہ انہوں کی پشان ہوں آپ اللہ، اللہ. سرکار حدیث آیا ہے. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ دزرت اسمان غنی رزی اللہ اور آل آل ہو سب تو زیادہ ہیال اللہ حیات اندر حضرت نے اسمانے گنی بھی مثال نہیں سی آپ سرکار کے حدیث ہے مبارک الفاظ نے کرمزی نسائی اور ابن ماجا شریف کے حدیث ہے اللہ. سرکار نے فرمایا فرمایا میری ساری عمر جو زیادہ رحم والا مہربان سے رحمت شفقت والا سدی کے ہے وَاشد دین دے رب در سب تو زیادہ سخت بندہ حضرت مربل کرے مالو ہوا دین در سخت ہونا بہت بڑی عزمت دشان ندی پار سرکار نے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ حسار شان اور من کے بت اور فضیلت فرمایا شبان میری ساری امت اپنے دین دی اندر اللہ دے دین دی اندر سب تو ڈاکا سب بندہ جا لوگ ہی بوگا سب دے امر دن دن دن دن کرنا حضرت عمر لیے اپنے کے اندر نمی جنہ و بندہ امی تھوڑیے لیکن دین دردر ہمیشہ بندے نقط رہنا چاہیے دین دے اندر جہاں سختی کرے اس برا جان دے جانتے مولوی بھی, بھی انو برا بھیجتے لے پیر بھی اسنو برا سمجھ دے لے اسلام کا سخت مزاج بندہ ہے سخت بندہ جی شدت کرتا ہے تشدد ہے میں کہ اللہ دے بندے تشدد دین دے اندر سکتی دین دے اندر اتنا بڑی فضیلت اتنا بڑی ملک بت ہزور نے عمر بن خطاب کا ترنا امتیاز اس بیان کروایا ہے فی ہوئے جی حدرت عمر کے اندر سختی شدت یہ وجہ ہے حضرت حضرت سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم دین دی دی دی حضرت عمر خطاب کے دور درد فیلیا کسی صحابی دے دور چ نہیں فیلیا کسی خلیفے دے دور چ نہیں فیلیا حدرت صحیح بادشاہی کیا کرتا سی یہ مدر سیادت سختی دی شکتی آگے فما بیٹھ گئے کپڑے پون سوارے کپڑے سیتے بلایا فرمایا میں اندر تو کی نشام کر جنہیں تو فرشتے بھی آیا کرتے نہیں بان جا اگر اسمانے دینی کا حیا سارا تو جو بے نسال سی حدر حضرت, حضرت عمر دی سب سارے صحابہ بے مثال سی اور حضرت سیدنا عثمان اسمان نے زمین ہیا سارے صحابہ بے مثال سی دب مہان آیا اسما وے ورام محاذ منوجا نو جبل فرمایا حلال حرام نو زیادہ جان والا سارے صاحب پوتروں محاذ بن جبل صحابی وحال کتاب اللہ قرآن دا وڈا کاری ابن خال صاحب اور فرمایا بہ آ محابل فراہ دیراس کے مسئلے زیادہ جان والا حضر بن بل دے والے کل امت نمی اگو پیسہ دن جل رہا فرمایا ہر امر کا میل امان سرکار ہوتا ہے میری ساری امرتوں اگو پیسہ دن جا رہا ہے ساری اس دن حضرت سمانے زنی سکار بھی ہزار والا فرمایا ہے معلوم ہوا ہزار اتنا سونی حضرت صحابی اپنے باقی صحابہ نے کے شان بیان کر دیا حضرت اسمان بھی حیا نو بیان کروایا دیکھو درد لگاؤ کہ ہیا کمی سونی صفت سفر کن عظیم صفت مگر اجکل ہیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں قرآن دی آج اتردی سی اگر تو سمانے گنی لکھتے سن نبی پاک سرکار نے اپنے ہاتھوں مبارک نہ نہیں لکھا کبھی تاکہ کا فرکے نے اپنے ہاتھوں کا قرآن لکھ لیا ہے اس واسطے کو من کمایا بھی تجھا لکھنا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ضرور جان سن مگر تعالیت روکا وسی لکھنے کی اجازت نہیں دیتی گئی اس واسطے سرکار لکھوا رہے سن جب قرآن آتا سی نبی بھارت سکار اپنے صاحبہ جنہوں میں حضرت یاد رکھ جڑان قرآن نبی پاک دے زمانے لکھتے رہے نہیں اور آپ سرکار دے جان تو بعد قرآن جمع بھی فرمایا ہے اے حق کدی خیانت والا نہیں ہو سکتا ہاتھ کبھی جان والا نہیں ہو سکتا ذرا فرما حضرت اسمانے ہزار عنہ شروع حیات اے عالم سی ہی گرم جاؤ جناب ذرا سخاوت گنی سخاوت اسمانے گنی دا حال ملا فرما وہ حضرت اسمانے گنی رضی اللہ ہو سرکار مدینے جب فرمایا، فرمایا کرنا اعلان فرمایا حضرت لوتے ایک سرکار سو اونٹ اتنے سمان لٹیا گا میں دو سو اٹھ دیاں گا پھر تیسری باری نے اعلان فرمایا حضرت عثمان نے فرمایا ہوں میں حضور میں جناب تر سو دیاں گا جی اللہ ترقی جنگل جناب جہاد کام دیتے جان گے نبی پاک جلال دن دلال جا, ہو آجلا جناب نہ دو میرے اسمان کوئی اڑ گنا نقصان نہیں دین لگا ابھی جناب یہ جناب شانت کمی نہیں آئے گی یہ دمام تک بے دن کمی نہیں آئے گی یہ رب دے پیار نہ کمی نہیں آئے گی اللہ زنی نقصان نہیں دور کر بات یہ تمہید بن رہا مسئلہ اگے بیان کرنا فضائل کی تمہید بن کے اگے لیا رہا آپ سرکار حاصل ہے حضرت اسمانے زمین ابھی اللہ عنہ لیکن مال ہدر پہ اسمانے زمین فرمندے سڑکے درد اپنے واد اور تقریر کے اندر فرمان ہو جو اللہ کے دنیا ہے تاکہ یہ آٹھ آپ کی کمائی کر لئیے بنا لو آخرت کی کئی تاکہ ایسا روپیہ تیرا خرچ نہ ہوئے جسا سائٹ آخر فائدہ نہ ملے ایسا روپیہ تیرا فائدہ بتا گیا اس دنیا رب نے اس سواستے دستی ہے تاکہ دنیا دنیا کے اندر استعمال کر کے آخرت کو سنوار لیا جائے اے حضور دے زمانے دے مالدار دار کا نظریہ ہے کچھا کرتا ہے اج کا بندہ ماں اپنی درد کی خاطر مالس واسطے خرچ کرتا ہے جہاں کرتا ہے تاکہ وہ ایک قانون بن کے رہ جائے اور دنیا ساری سمیت کے وہ فروڑ بڑھ کے بیٹھ جائے اللہ دیا بندے دنیا سمیٹ واسطے اتنے انسان آیا انسان آیا ہے فکر اس واسطے کہ تاکہ اس دنیا کے لوگ آخرکی کمائی کر لی جائے دل آخرت دی وہ تو مقصد نہیں سمجھ سکیا سمجھ لو جنہیں فیکٹری آ رہے ہیں یہ لے بے شا، بے شا. اے اے میکمہ? میکمہ. کر ہاتھ رکھ لیں اس واسطے بے وقوف نے بدھو محکمہ کہڑا محکمہ ہے ایک بدھو محکمہ کل میرے کب سے اتنے آ گیا انہیں راہوا لینڈ پروگرام رکھی تھی وہ میرے آ نہ میرا کھوسا رکھو میرے کو خیسر وہ میں جانا تیری سمجھداری کو اپنے آپ ہی کہہ کہ ہوں میرے کوٹا کے راسو میرے خچر کہہ لو ٹھیک ہے میں کہ بھائی فرمان کر رہا حضرت سمانے رضی اللہ راہ ہوتا سرکار نے فرمایا تکلیل فرما لیا کشاد فرمایا فرمایا را دے بندے سکار کے لگے کام بے مثال صاحبی بنے آپ کی سخاوت مسلمان گئی اور آپ کا حد کے مستفا دے صلی اللہ علیہ وسلم کی مارکیٹ کا ادب کی نہ کرتے سن ہزار اسلم ابھی اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں سرمایا جدوں کا میں ہزور ہاتھ ہے اپنی شرم نہیں ہاتھ موجود ادیش دیا چھ کتابیں فرمایا جلو کا میں سرکار نے میرا سجا ہاتھ پڑ کے آپ سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک رکھا فرمایا میں کبھی اپنے ہاتھ نہ شرم گان ہو ہاتھ جنا مخت نہیں سویا نہیں میں ہاتھ نہیں لایا سو جی آدمی جناب آتاب جناب تھی کر دے ہو میں سوال کرنا ہے کہ حدیث پڑیا اس حضور نے کسی حدیث منع نہیں کیتا کہ میرا ہاتھ جہاں لگ جائے مشرم کا لایا جائے حضور بھی ایک قدیم ضیف تو زیف بھی کوئی نہیں وا سکتا مگر گرنام کا محسوس صحافت کے جناب میں ایسا ہاتھ نہ شرم گاہ کبھی ہاتھ ہو گئی معلوم ہوا ادب کے واسطے اور حکم دی ضرورت نہیں جو دل چمجیا جائے کر گزر رب راضی ہو جائے ادب کے واسطے حدیث پوچھنے کی لڑ نہیں قرآن بھی آئے تلب کرنے کی ضرورت نہیں اگر جو دل فیصلہ کرے مومن مسلمان کہ ایسا ادر ہے اس کا گزر ربدار ہی ہوا شہر اسی حکم تینوں عصمت ملنی ہے اسی نام رب مل رہی یہ قرآن حدیث کی تلاش کی لوڑ نہیں دل کو کچھ دل جس ادب سمجھ رہی ہے جائز ہوئے جائز نہیں بلکہ مطلوب سے محبوب ہوئے ہر چوشمانے کا نی رضی اللہ ہوتا بار کاہر سال اب ادبی آپ سرکار کے نام سے ہاتھ مبارک فرمایا جس کو میں بہت کی میں جناب اپنے شرم ہاتھ نہیں لیا جناب میں کبھی مس نہیں ہزور ہوا میں جناب ادب کے خلاف سمجھا ہے مالو میس سنی سابی کا مذہب سننی آابی کا مذہب ج سنی کا مذہب صحابی والا ہابی دا مذہب سنی والا نہیں سنی کا مذہب ہابی والا جو ہزور صحیح, صحیح مسلمان سننی ہوئے سکولی نہیں سکولی جا مسلمان ہے نا اسے یہو جی بے وقوف گلا کو بے وقوفی سمجھتا ہے وہ آنے موضوع کے بنایا مسئلے نے وہ آتا تینوں نہیں سمجھتا اسے اپنے انہیں کی ادب سننا ہے ادب جی سنی مسلمان ہوگی پہ انپڑ انپڑھ جا دی مسم خدا دیو ہوا وہ ہزور د صحبان نے ہوا تو صحیح گل سو آؤ حضرت عثمان زمانے کا نیل <سؤال> نہ ہو سر آپ ادب کو بیان کر لیا ہو سرکار کے منبر شریف دیا تین سیری سن تین دینے کل نہیں فرمائی اتنے نہیں بیٹھے بلکہ ہزور سملہ ہو رہا ہے اسلام آپ سرکار دجے دینے مبارک سن حضرت فرما سن مبارک سن حضرت ابو بکر اس تھان حضرت جگہ آپ ہی نہیں جانا دن کی ہزار کی شریت جلادے مانگا وہ اجازت بادشاہ جمے نہیں دینا ہے جناپے درست بادشاہ پڑھاؤں فرما سر اور جناب جمع اچھی پوڑی پڑھا ہوں سن خود میں بھی وہی اجازت فرما سن جب دورے خلافت حکومت نبی پار سرکار کے حقلی سے حدر سیمر کا میرے سیڑھی حضرت عمر مل <سؤال> سب تب سیٹا والی تھا اسی واسطے بزرگ فرمایا اور محروم ہو کی دور آیا کیڑیاں مک گئی تین ٹپے پوچھ ہو گئے ادرسمان زمین سردار میں ہر جناب نہ حضرت امریک ستا ہماری تھان سے से نہ قسمت والی تھانے بیٹھے جو رسول جناب جگہ سی حضرت بیٹھ کے آپ نے تکلیف پر ماری بیٹھ کے آپ نے خطبہ دن کے واقعہ دہم رکھنے والے بندے کسی نے احترام کیا انہیں آخیا جناب ایک وجہ ہے ہک بندہ سدر سے عمر والی تھان سے یا حضرت سدھی قسمت والی تھان سے بیٹھا لو کساں جن کے واقعہ ہر ندی بن نافی اون دے تے کہو میتھل حضرت عمر نے غنیل فرمایا فرمایا میں اس واسطے نہیں بیٹھا کھڑے جناب گونجے بزرگاں دی تھان تے کہ میں عمر بن خطاب دی تھان تے بیٹھا کہ کچھا سمجھنا سی کسے نو وہم ہو جانا سی کسے نو سوچا جانی سی کہ جناب کیونکہ اے بھی صحابی ہے عمر بھی صحابی ہے چاہے دے بزرگ دی ورگے ہو ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ماشا میرے آخر میں بھی سافی ہے وہ بھی ساتھی ہے کسی کو یاد ہے کہ آرشمان پاٹ کا ادب شہاں کنہیں سیشا امر سی اصمت کے نام کن ادب کرتے سر فرمایا منتو دبانا نہیں کسی کے بہت ہو گئے اس میں کوئی ہے کہ ہزار سے پھر ہزور صلی اللہ علیہ کی تھان سے کیوں بیٹھا ہو فرمایا بیٹھا سے بیٹھا میں کہ سر کو سر ماں میں آخان گرگا جی میں سدی بھی تھاتی سا پی میں سات پی کسی کے دل چاہے گا خیال گا <سؤال> میں جناب کر جائے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 نہیں ملا نہیں مل رہی ہے سامنے آ گیا ہو سرو ہلکے تو سمانے سرکار کو پتہ سی اس نے کوئی محبھی نہیں کوئی نہیں سے بھی سوال میں मैं اتنے زینے سے بیٹھا جتنے ہزور بیٹھنے سات پتہ ہے کسی نے یہ نہیں سوچنا اسمان لبی ہو جائے جی سدیقی تھان سے بیٹھا تو سدھی وی اگبی ہو جائے میں پھر صدیق ورگا کیون ہو اللہ ہو جی میں بیٹھا امرتی تھان سے وہ بھی صاحب میں بھی سوچنا ہے یار یہ امر و جائے حضور کا عثمان زمین دس اے ایمان تھی کہ مینو عمر شدید ورگا نہ سمجھا جائے تو یہ کچھ برداشت کر سکتے سن کہ وہ نوی وجہ سمجھا جائے سپاہر صاحبہ بارے کھلوتے سن سب حضرت صاحب بزرگ اپنے جڑے تھے تشریف لا رہے آپ چلے گئے وہ ایک دجے کپا ساب کھلوتے سن اور بھی ایک دو کرتے ہیں تو سب آ کے بولیں دینا حضرت صاحب چلے گئے انہیں آ دسو سبھی کسر وغیرہ کو بندہ ہو سکتا ہے سپاہی صاحبہ گرو نے آخر میں کو ہم آیا نے سوال جی ہو سکتا ہے بھی اسمان گنیش سرکار کا ادر ویخ اور ایک ایمان بھی دیکھ شیدگی دیکھ کیا فرما دے میں اس واسطے اتلے زینے سے بیٹھا جیتے ادور بیٹھے سب منو پتہ ہے کسی نے یہ نہیں سوچنا اسمان ندی وجہ جی سدیقی تھان سے بیٹھا تو صدیق ورگا سوچن گھر ہو جائے گی میں تو پھر سدیق ورگا کیونیں ہو سکنا جی میں بیٹھا عمر کی سات <سلام> وہ بھی سہا دی میں بھی سا تھی کسی نے سوچنا ہے یار اے عمر وغیرہ ہے مینو یہ بھی برداشت نہیں کہ مجھے امر ونگا کمیا جاوے حضور اس زنی ایمانسمان سدیق ورگا نہ سمجھا جائے تو یہ تو برداشت کر سکتے سن کہ انگا سمجھا نبی سوجو گا سپاہ صاحب والے بندے تو روکتے سن سڈے صاحب بزرگ اپنے جڑے تشریف لائے سن آپ چلے گئے وہ ایک دوپایت سافہ کروتے سن اور بھی ایک دو کرتے ہیں وہ سابا آتے بولیں دینا صاحب چلے گئے انہیں آخری جی دسو حلر تو سبھی کلر وغیرہ بندہ ہو سکتا ہے سپاہی صاحب کا شروع لیا جی میں سپاہی صاحبہ میں آپ ہاں ہاں سپاح صاحبہ کوئی ہو سکتا ہے ہاں सिपायर साहबा ने सवाल किया जी सिद्दीक वर्गा कोई हो सकता साढ़े अंदर साल जवाब दिता समा हाँ मैं मेरे वर्ग के मैं भी बंदा वही भी लंबी पार्ट होती मैं भी जरूर दूसरी वही भी बसर मैं भी बोसर सरकार है मैं उन्होंने वर्ग की मिलना कमान एक चीज कह रहे हो पाए सिद्धिकोल सिद्धि हो रहा اپنے فرواز سد کے جاوا ورگا مل نہیں ہو سکتا کہ تون بھی ورگا گیا کیونکہ ادب دات ہی مقام ملتا ہے کی چاہے رب سورے دے طرف سمجھایا گیا میرے محبوب کا کدی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی بندہ ہزور وغیرہ ہو سنی دماغ سوچ بھی کہ گئی وہ سنی نہیں رہا وجو کروچ آ گئی ہے خیال پیدا ہو گیا وہ صحابہ کی نظر چاہبہ نے اپنی کار اس واسطے کہ صحابہ اے ایمان دے سن کہ کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہو حضور ورگا کوئی بندہ ہو جائے حضور ورگا کوئی رو سام اس طرح حدت کا بھی بھاگ سرکار بھی حدرت اس مانے سے نہیں جو حدرت اس مانے سے نہیں سرکار دی شہر والے آتے ہو ہوتا اولا نوی پاپ شہداد پہلو پرشادان تو شہید ہو سر جو ہزور فرما دینے سر دے ہو the third پوچھا حضور وہی آئیے کہ نہیں آئی تھی اپنی طرفوں سے نہیں بول پائے نہ انہوں نے پتا سی محمد رفی تو بولتے لبھی وہی تو نہیں بولتے سرکار نے فرمایا پہاڑ ٹہر جا تیر ندی ایک صدیق دو شہید کھڑوتے اللہ حضرت سیدنا رضی اللہ عنو سرکار بے جدو مصر والے لوگ نے آ کے محاسر کیا ہے آپ اپنے گھر مبارک فرما فرماساں قربان جاوا حضرت مولا مشکل مشاہ علی برتا شر خدا رضی اللہ ہوتا سرکار نے اپنے دو سائبز فرمایا حسن حسن حسن فرمایا جاؤ توجہ کر رہا اتنے میں شیا گل کرتا چاہیے ہزور دے, دے, دے آپس دے دشمن سام بکوفا جی دشمن ہوں تو حضرت نہیں مشکل خوشا گارا حضرت محافر حضرت اپنے پترا کیوں فرماس حفاظت دشمن کو اندر نہ بننے پے کون محافل بنے حسن حسین معلوم ہوا بڑا گوڑا پیار سی بڑا گوڑا پیار سی کیوں انہوں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 فرمایا ہاتھایا دوجے ہاتھ فرمایا اے محمد باغ کا ہاتھ سرکار نے رکھ کے اپنے ہاتھ ہاتھ ہاتھ رکھ کے بحق حضرت سمان کی میرے اس مان کا ہاتھ میں اپنا جو نبی پاک دا کا ہاتھ نہیں کر سکتا اس مانگ کا حت نہیں بیاانک جو گا جاسی قرآن سارے کول موجود تیسری بارے قرآن مجید ماندمن ہے اس پران کا دشمن ہے جبانت کی نکل سمجھتا ہے ہزور نے شیا دیا کتابوں سنیا دیا کتابوں بھی لکھا جی حضور نے فرمایا میرے عثمان میرا ہاتھ ہے اسمان دے حضور نے کس جس ہاتھ نال قرآن عثمان جمع کرے گا وہ ہاتھ میں محمد کا سمجھا جائے صاحب ہے کرام نے آ کے کیزور سان اجازت دو ابھی ملوائیا مارنے ہاں مار مار کے نال بدینے چلے قتل کر دے تو اسما نے زنی نے فرمایا فرمایا دلی ہو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف دل بلایا جی، آیا جی، تو فرمایا سرام سمان تیر تیر امتحان آنا ہے تو صبر کرنا ہی باہے نہ پہ جاوے عثمان کی وجہ امت لڑ گئی کر لینا خلیفا مسلمانوں نہیں جب کوئی خلیفہ قتل جاوے رب ایک خلیفے دے بدلے پینتی ہزار بندہ براد ح نبی شہید کیا جائے جی نبی کوئی بندے دار شہید کر دے ایک نبی بدلے ستر yeah. ہزار مارتا ہے فرمایا جی نبی کا خلیفہ شہید کیا جائے ایک خلیفہ خلیفے بدلے پینتی ہزار بندہ روپ مارتا ہے فرمایا تھی مہربانی کرو سات اجازت دو فرمایا اللہ جاتے بندے میں رات س میںوشن دانوں میں کمری والے نے جلا دکھایا سونے روزہ رکھ لی شام ساڈے کول کھولنا ہی میں سویرے روزہ رکھی جوانزور ہزور پانی پہ ہر لوگ پانی پہنچا دے رہے خبر پہ ہسن حسین مشکی سے لے کے جاتے سن کون مشکی لے جاتے سن اصلو حسین مشکی سے بہ کے جن ملو میا بڑا گولا پیار سی ایک گھر سی مستفا کریم دار جگا نہ سمجھی وقت نہ سمجھی حسنو سیر پانی لے سن دلا دے والا ایسا لوگوں نے کام کیا جی مشک ہونا پی جان لگی سی تیر مارے مشک گئی پار پریج گئی پانی تھلے گیا حضرت مانے گنی پیاسے نے میرے پاپ ندی سنر لا ہو لسنیا کہ رات ندرت سمان کیونکہ ساڈا مانو سال باد سی ندی سرکار سردار موتی امر کا محمد ابھی بات سردار رات کو تشریف آیا ہے فمایا اسمان ہر سو کا کیا جی ہزور منت پیاسا رکھا ہے پانی بھی نہیں دے فرمایا ادلا کا لوگ سی ماں نبی پاک نے روشن دان تو ڈول لٹایا سامنے کثیر جہاں سنی سارے حضور سرکار نے بول لٹکایا فا اگلا کل فیہ حمان بٹول سردار نے لٹکایا اندر سی فرمایا تھا شرب تو ہتا روی تو میں پیتا رج گیا قرآن سبحان اللہ صحاند ہے قرآن تری شام کو سد کے سب کلین نے ملہجر قرآن بنایا وہ منہجر قرآن جنہ پڑھائے انہوں کا آل ویچ جناب اپنے سکولوں کے اندر جہے انہوں نے سکول کھولے اندر انہوں نے جناب جہاں رب قرآن پڑھاوا لبکا رہی ہے ان کی تنخواہ سو تنخواہ ہزار رکھیے دور سے کر چلو سکول آگے جیسے دوسرا محکمہ ہے جہے گورنمنٹ نے سکول نے یا جنہیں نجی بئیمانہ نے کھولے وہی بےمان نے انہوں چکا اسلام کوئی تعلق نہیں اسے یہودی نواز نہیں اسے خچر نے, نے بکاؤ نہیں خچر گور کر دو جن سانو رلا دو تی جنسوں ہے دو جن سانو رلاو تیجی جنسوں بنتی نہ وہ ریتی ہے نہ وہ نو کھوتے کھولے رلا جاتا ہے خچر تیار ہوتا ہے نہ وہ کھوٹا نہ گھوڑا ہوتا ہے وہ تی جنس تیار ہو گئی یہ کن ویکو کھوٹا لگتا ہے یہ بھی پوچھا گھوڑا لگتا ہے جی کن ویکو ہن بت ویکو نہ کھوٹا نہ گھوڑا ہوتے کھوتیا گھوڑیا میں وہ تی جنس بھی تیار ہو گئی ابھی جناب ادھر کی کیافر کی تعلیم بھی جنس رہی ہے ادھر اسلام کی تعلیم بھی جنس ہوئی ہے جنس کو ملو Jтzer, جو پیش کیتا ہے نہیں نہ بلکہ فلسفہ تحران کیا دو تین سارا جی دروگری خورتا ادھر اسلامی کھوڑا دونوں گچر نکل خروڑتے جنہیں پنچ شرط بابو لگے پھرتے نہیں داری من سارے خچر لکھتے ہیں محکمہ لگا فرد کا کلمہ دیکھو تے مسلمان لگ رہے نہیں دیکھو تے مسلمان لگتے نکاح دیکھو تے مسلمان لگتے ہیں جناب نماز پڑھ آرام کی تمیز نہ خرابی نہ سوپ کی ماں پیو شروع نہیں جناب آرام کی تمیز نہیں اور جناب تعلیم تب زندگی اٹھنا بیٹھنا سارا کسرا دیکھے روا معلوم ہے جناب کچر کے کل <سؤال> دیکھو جناب کوٹا لگتا ہے جی ان کی کوشل دیکھو گھوڑا لگتا ہے اسے جناب کا کتبہ دیکھو کہ مسلمان کہتے ہیں کہ مسلم موجود پر یہسلمان ہے اکبر البادی اکبر البادی رحمت اللہ تعالی سکار فلادے اور مدر نہیں لگ رہی ہے یہ قوم پگل رہی ہے نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے عجیب سان सा गाँव कोई कहीं नहीं है जगज में साढ़ा के पेश किया जाए जो हिंदू का पास ये सपने का सा है सपने को तैयार हो जाएगा जे कावरे का सात है काबला तैयार हो जाएगा अभी अंग्रेज में सात अपना कपड़ा जाए लोग आज जो मुसलमाना का छुटायासू ये चौदना पे वाला दूस तीसरी जन्म से तैयार हो गई और तीसरी गाँव में ना मुस्लिम है ना का نام جو قرآن نے ڈھائی سو قرآن کی قدر امانت دس یار قرآن ڈھائی سو کے برابر بہت کروڑ کے برابر میں برابر کا چھ ڈائی کروڑ کوئی بات پیٹ کی فیصلہ کرتا یار تھی آخ مسلمان چاہیتا دے سی چاہیے دے سی پتہ لگتا مناجر قرآن میں جناب والا چاہیے وہ کرتے جناب قرآن پہاو والا جراخا جناب ترخواہی اور جناب مارک کدیا جا پتا لگتا قرآن گلی تم جی قرآن کی کب پہلے لڑکا ساری ساری نہیں کرنا لکھنا کہتا ہوں وہی جگہ فیصلہ کر رہے ہاں میرا پرانے قدر والے رہے شانے نے صحیح آخیا کسی آشک دیوانے نے آخر اور آ جناب قدر فلاؤ Oh, goodness. جانو سو فرمان کو موقع اس معاملے دینی سرکار ایک واسطے، حج بیت واسطے گئے میں نال کھلو کے دو نفل ملتی ایک کھلو کے پندرہ سپاہ رات پیر چھوڑے کھلو کے دجے پندری مکا چکیے ہما میا کا مبو حنیفا جنہوں خواب جنگل نے فرمایا سی میور شہید کرے گا بیماری نام نہیں مرے گا تینوں مار لونا سر چخم کرے گا تری ساری خون پری جائے گی فرمایا میں علی انتظار سکتا سونے فرمان سچا ہوئے علی پی تاری خون پڑی جائے تاکے رب دے رکھتے شہید ہو حضرت سے کے جڑ جائے کو چل چونکہ بلوائی مارنے آئے سن مسلمان سن جے مار آئے سن رب کے منافق جنہیں قتل منافع حضور نے فرمایا تین کمیس اللہ کئی منافع اتارا جا عثمان اتارا نہ دیں کمیس کی سی ہزور کی خلافت بادشاہی ایک کمیس تینوں پوایا جائے گا حضور نے پہلے ہی فرما عثمان تو بادشاہ بن نہیں تینوں کلیس پوا پر بڑا سونا منافع آوگے کھول واسطے پر کمیس کھول نہ دیں پہنچے میں جا مطلب یہ بنتا ہے رب یہاں کافی ہو جائے گا رب یہاں لائے گا قرآن پہلو ندی پار اٹرا سر اسمان شہادت منافقات کا اشارہ قرآن چیا جی کہو ملا بہو سمی لالیم جب اتنے اسمان پہنچے نے حجی فرمایا رب نے میں وہ سمے ہو سننا ماں سے جاننا مناسب ایک انے ہو کے مرے نہیں, کوئی کتے مر گئے بندے انہوں نے تابی نے دیکھا ایک ہر شریر کا تباہ کرتا ہے ہاتھ کا سوک کے لکڑ بن گیا ہے انہیں پوچھا یہ پیاز کرتا یار لگتا تو مشکل ہے پتا نہیں معافی دینا ہے کہ نہیں سوگ گئے اگاب خدا کا حل میرے واسطے بخرا قبر کا گاہ بخرا پیا حضرت اسمان دینی سرکار قربان جاوا سبر دہار س Bye-bye, I -bye. was جان کفریوار کر گئی جی کسی کا شراب اٹھے کہ قرآن دو تے خون چر وہ قرآن جلا دیں دے, دے کیونکہ خون پریت مگر تینوں پتہ نہیں خون شہید کا پار ہوتا ہے شری ح شریت شہید ہوتا ہے فون لگا کیتا جائے گا دل جنوب اٹھے گی بار گار دوش ہوے گا رب سوارے گئے خون دشان کی نے جواب دے جاؤ علی نو جلو خبر ہوئی عثمان پاک شہید ہو گئے نبی پاک دے مولا علی مشکل کشال سرکار و حسین نو بلایا فرمایا بان کو حاصل بنایا سی تھی کتنے رہو آپ نے پاک پاٹ تھپڑ ماریا <تصفيق> حوری سن مکانے آئے خبر نہیں ہو سکی نہیں شہید نہ ہوبان چاہ جی تقدیر فیصلے سنحق سن سارے نے اتنے جناب سر چنا سی رب کوئی کم کرے لوگوں کی اقل کھو لینا ہے مولا علی نے اپنے حسن دے چلوں معلوم دشمن حسن حسین علی کا دشمن ہے حسین دا دشمن ہے ہسن کا دشمن ہے وہ یہ دوست نہیں بناو لگے پہ لکھ بار اپنے آپ دوست پیار قربان جب اتنے لے گئے حضرت کسمان اپنی ہزا چھتوں گزرتے سن گزرد فرمانے سن اس بتا مرد دفن ہوے گا مرد سالے خدا آنے کے بندہ اس جگہ تہ دہن ہوے گا معلوم ہوا بنو نوی بھاگ کے آشکا اپنی خبروں کی خبر ہے ایسی نبی پتا کرنا نہیں میرے حضور حضرت نے دفن ہوتا انسان چکم سیتا تو بار سی اس بار والی تھان پہ حضرت اسمان نفن کیا گیا ہے راتوں رات گھن کر گیا حضرت عثمان غنی سرکار یہ اے حضور عثمان غنی سرکار کی شہادت کا مفت سرجا واقعہ خلاصہ اور جناب کے سامنے پیش کیتا ہے حضور دے صحابہ ہزور صبر استقامت قرآن محبت اور پیارا فرد بنتا ہے اے اس راہ بیڑیاں دے ملا جس پاسے گئے ہیں ابھی اسی پاسے تر جائیے انہاں نے بھی کامیابی تے فتح حاصل کی ترقی حاصل کی اصل انہاں کے پیچھے چل کے ترقی پا جائیے آخر الحمدللہ الحمد للہ اللہ مسلح سیدنا و مولانا محمد و و و و رب گوسل مولا شہادت اسمان گنی سدکا نو اپنے فاق دین دال محبت تا اے رب العالمین مولا سانو اپنے رستے دی شہادت تا فرما سونے جوڑکا شہادانے سونے صدقہ مولا کریما رس کے حلال وسی ہر مومن مسلمان نو عطا فرما اپنی موتا عطا اتا فرما خیرا موتا جی تم فوج فرما کبل منا گن دسم العليم وطبع لنا وإن كانت التباب الرحيم وصلى الله تعالى على خلق الغي سيدنا محمد وعلى لي وصحابي اجمارينا امام الصلاة